سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی محبوبہ سے یوں کہے کہ اب تو ہمیں خدا بھی جدا نہیں کر سکتا ماؤز اللہ تو ایسا کہنا کیسا تو اس طرح کہنے والا کافر اور مرتد ہو جائے گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کیا بہار شریعت نویں حصے صفحہ ایک میں ہے کہ کسی زبان دراز آدمی سے یہ کہنا کہ خدا عزوجل تمہاری زبان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا یعنی کوئی شخص بہت بولتا ہوں میں کس طرح کروں یعنی تمہاری جو باتیں ہیں اس کا مقابلہ میری تو بڑی بات میں تو مطلب بہت دور کی بات ہے اللہ تعالیٰ بھی معاد تمہاری بات جو ہے نا یہ زبان درازی کا مقابلہ نہیں کر سکتا معاد اللہ تو یہ کفر ہے یوں ہی یعنی ایک نے دوسرے سے کہا اپنی عورت کو قابو میں نہیں رکھتے اس نے کہا عورتوں پر تو خدا کو قدرت نہیں ہے مجھے کہاں سے قدرت ہوگی معاد اللہ تو یہ ایسا کہنا بھی کفر ہے اور ایسا کہنا بہرحال جو اس شخص نے کہا کہ ہمیں خدا بھی جدا نہیں کر سکتے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اعتراض اور یہ گستاخی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور یہ کفر ہے واللہ تعالیٰ عالم